نحمده ورشعينه وأستغفره ونعوذ بالله من شرور ينفسنا ومن سيئة عامالنا من هده الله فلا مذلنا ومن يذلله فلا هابينا وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقا تفاته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 وشر لأفور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع لليم من الشيطان الولي بسم الله الرحمن الرحيم والأنعام خلقها لكم فيها تفع ومنافع ومنها تأكلون ورفا جماعت وسر بزرگا ندی نوجوان ساتھیوں بھابری میں مسجد ہی النحل کی میں نے دو آیتیں پڑھی ہیں آج خدگے کا جو اصل موضوع ہے وہ ہے اسلام میں خسن جمال خوبصورتی اور بے کو کا موضوع ہے اسلام میں یا حدود میں رہ کر کے بےو جینت اور اس میں جماعت پیار کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے نزیب ایک پسندیدہ عمل ہے انسان اسلام کہاں بھی نہیں پسند کرتا کہ انسان گجنہ ہو اور انسان غیر مزین غیر مرتب منظم ہو اسلام یہ کہہ کہ ایک مسلمان اسلامی حدود اسلام کے حدود میں رہ کر کے اپنے کپڑے اپنے شب و صورت اپنے وبا کتھا اپنے مقام، اپنے چاند چلن بل تمام چیزوں کے اندر وہ زینت اور حسن و جماعت پیدا کرے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ حضرت جا کے بنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رواز کرتے ہیں کہ ایک نبی نے ارشاد ہے اے لوگوں لا لالجن لال ارل جن تمن گان الری مسپال حق تٹن اے لوگوں سننے سے کوئی انسان اے کوئی ایسا شط جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جس کے دل میں راہی کے گانے یا جس کے دل میں ذرہ برابر تکمر اور غرور پیدا ہو جائے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو کبرے سے بچائے mm -hmm. اسی لیے نبی نے صاحب بہت دو ساری دعائیں مانگا کرتے تھے اتنی ٹکی سود کی اللہ تعالیٰ ہمیں کبر اور غرور سے بچانا کبر اور غرور تک بدترین کی ہے انسان کو ترتک سے محروم کر دینے والی چیز ہے نبی رہس راست صاحب نے پکایا مسکار من مستان من نہیں جس شخص کے دل میں اے کلبا کرنے والوں کی بات ہو رہی ہے جس طرح سلمان کے دل میں جس ایمان والے کے دل میں کے کے برابر جبر اور گرو آ گیا تو جنگ میں داخل نہیں ہو سکتا آپ نے اس ہٹاس پہ یہ بیان کیا کہ سارے لوگ گھبراہ گئے جب بھی تنگا رنگ جنگا ہوتا رہا وہاں کہتے ایک شخص کھڑا ہوا اور کھانا رسول اللہ آپ بتا رہے جس کے دن کے دانے کے برابر کبر آ گیا ہو جنگ میں داخل نہیں ہو سکتا تو آپ ذرا بتائیں اس شبد کے بارے میں کیا خیال ہے کہ ہم میں سے ہر انسان یہ تمنا رکھتا ہے ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے ہر انسان یہ پسند کرتا ہے کہ این یا پورا تو ہسن حسنن ونا ہو ہر آدمی سوچتا ہے کہ ہمارا کپڑا خوب اچھا ہو یہاں تک آدمی بھی ہے، بھی ہے، کہ آدمی جوتا بھی پہنتا ہے چپل بھی خریدتا ہے اس کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ ہماری ہماری جو ہمارا جوتا ہماری چکل ہے خوب ہماری چپل اور سوتا سب سے اچھی ہو اور سب سے زیادہ خوشی ضرورت ہو تو کیا یہ بھی تکبر ہے انسان جب اچھا پہنتا ہے اچھا کپڑا اچھا جوتا اچھی چپل استعمال کرتا ہے تو اس کے دھیان میں اتنی بات وا جاتی ماشاءاللہ ہمارا جوتا سب سے اچھا ہے تو کیا یہ بھی کرا ہے یہ بھی جورو ڈروب ہے آپ کے ساتھ میں لہ زمین یہ پلجوان ان نلواں زمین ان یہ اچھے کپڑے پہننا اچھا جوتا استعمال کر لینا اچھے حد خرید لینا اگر انسان شکر گزاری کی نیت رکھتا ہو کہ دیا کا ہم پہن رہے ہیں الحمدللہ للہ تو ہے اللہ تعالیٰ تو شکر ادا کرے اور اس کے ساتھ آپ دل میں خوشی محسوس کرے تو یہ شیبر نہیں ہے یہ تکبر نہیں ہے یہ آدمی اپنے اندر اسماعت پیدا کرنے کو پسند کر رہا ہے ان تم وہی عقل جماعت اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو بہت ہی زیادہ پسند کرتی ہے نبی علیہ شراطی سبھی چندر واضح کر دیا کہ ایک انسان اپنے جوتے اور چپل کے ذریعے اگر اپنے اندر جوان اور قیمت پیدا کرنا چاہتا ہے تو یہ تالا کا محبوب محمد ہے پھر آپ نے کیونکہ بات تو نہیں بس اور غرور اور تکبر کی اس کے جن میں راڑی کے گانے کے برابر تکبر آ گیا وہ جنگل میں داخل نہیں ہوگا اب آپ نے شبر اور تقبر و غرور بانا بتایا فرمایا اچھا کھا لینا اچھا پہن لینا اچھی سواری استعمال کرنا اگر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہو اور اس سے دل خوشی محسوس کرتا ہے تو یہ چبر گرو نہیں ہے چبر کیا ہے سننا تباہ راست کرتا ہوں اب اب تمروں کا ترول حق آج کرنا تمر اور یہ ہے کہ تمہارے سامنے حق پیش کیا جائے لیکن تمہارا نقص حق قبول کرنے سے انصاف کرتے یہ ہے میرے بھائی تمر اور غرور سامنے حق آ رہی کتاب اللہ آئی سنت رسول آئی شریعت آ جائے دین کی بات آ جائے اور آپ کا نفس اس کو قبول کرنے سے انکار کر دے اس حق کو ٹکڑا دے آپ کی طرف سب سے بڑا تیبر یہ ہے اور یہ تیور پیدا ہوا حق انگلش کے دل کے اندر انگلش کے دل میں انگلش کو نہ آدم کا سرکار کرنے کا حکم دیا لیکن اب آس تک بڑا اس کے دل میں تکبر پیدا ہوا اپنی انس محسوس کیا جس یہ سرکار انکار کر دیا ایک سر کا انکار کیا اللہ سب سے اس کے چبر نے تو زندگی آج کا سلوا کو سن کر کے بازو رہ کر کے نمازنا پڑے گا صرف ہمارا ساتھ ہے ابھی تک اس کو یہی سمجھ دے کہ ہمارا چور یہ کسم کا شیتا نے شبر پیدا کیا ایک شبر تو اللہ نارا حکم کو ٹکڑا پیدا کیا اور دوسرا چبر یہ پیدا کر دیکھا تمہارا جی بہت دیر صاف ہے یہ بھی خبر خوشی بھائی اب کبروں کا حق نمبر دو وغم سننا کبر دوسرا دوسرا کبر کیا ہے انسان اپنے ساتھ ہے لو، لوگوں کو اپنے سے حکیل اور دلیل سمجھے کسی کو اپنے سے حکیل اور دلیل سمجھے کو مار دیا آپ کو دولت سے آپ کو بڑے سے بڑے کاروبار سے لگایا آپ کسی اپنے سے غریب مزدور محنت مزدوری کرنے والے دیور کو آپ اپنے سے حکیل اور زمین نہ کریں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ آپ کو کرسی میں بیٹھایا اس کو سوچنے آپ کا کام کرانے کے لیے مستقبل کر دیا اس پر اللہ کا شکر ادا کریں لیکن یہ نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ کیا اپنے سید اور سپنے سے وہ کرا دے یا دے؟ تو فیصلہ کہ تو سے قیامت ہوتا اس ہوگا اپنا متوازہ نہیں رکھتا آپ کو اس لیے کسی جی کو اپنے اکیل اور غریل سمجھنا آپ اپنا کیس کے بہت غروب ہے اسی طرح سے میرے بھائی اللہ کے رسول صاحب رائے سلم نے یہ قصل فرمایا کہ انسان اپنے چار چرن اپنے اس نے بیٹنے اپنے اختار کردار اپنے آماد میں بھی حسن جمال پیدا کرے جب ابھی آپ نے دیکھا انسان اپنے نے اللہ رب نے حسن جمال کو پسند کیا ہے جس قدر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بے حقیمت حسن جمال کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا کہ انسان اپنے ضروری ہے کہ انسان اپنے احتیاط چمن میں بھی حسن خوبصورتی اور جمال پیدا کرے حدیث امام طبراوی امام عطیہ خدائی اور عبد اللہ بن فارجس رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی ان سے روایت کیا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے لوگوں خط اتو ادتو والجبتزادو والشمط الحسن جزء من لوا رونا تو اب تو ابا اور سامنے کہا جاتا ہے کسی بھی معاملے میں کوئی بھی دنیا کا معاملہ آ جائے کوئی بھی آپ کے سامنے میں پیش ہو جائے تو آپ چند میں چندبادی سے فیصلہ کرنے کے بجائے خود سوچ سمجھ کر کے اس کا کی انجام کیا ہوگا جب بھی آپ کے سامنے کوئی چیز آ جائے آپ خود سوچ سمجھ کر کے اس نوارن کے ساتھ نتائج پر دور فکر کر کے پھر آپ کلائز کو بھا جاتا ہے تو آنا ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہے نبی علیہ سراف خان عائشہ رضی اللہ تارہ فرماتی ہیں کہ جس چیز کا نبی علیہ جب مکے میں داخل ہوئے تو ہمارا ہاتھ پکڑا اور نبی الحما خان ہمارے ہاتھ کو پکڑ کر کے اپنے ساتھ ہم نے دے کر کے حقیق میں آئے جو روز پاکستان نے کعبہ مکا یا ٹی وی پر دیکھتے رہتے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ حرم سے ایک سائڈ میں ایسے کیوار بھیج جس کو کہا جاتا ہے حقیق حیم کے اندر آپ لے کر کے آئے اور اب میں ایسا دیکھو یہ حکیم کا اتنا لکھتا ہے خام کا تک بڑا ہے لیکن تمہاری قوم ابراہیم خلیل اللہ نے خانے کابہ کو بنایا تھا تو یہاں تک بنایا تھا لیکن تمہاری قوم نے جب خانے کابہ کو کھا کر کے تعمیر کرنا شروع کر دیا جب ان کا حلال پیسہ ختم ہو گیا اور یہاں تک کھانے بابا کی تعمیر نہیں کر پیسہ نہیں ان کے پاس تعمیر کرنے کے لیے تھا تو انہوں نے کہا کہ چلو یہاں تک بنا دیتے ہیں ابھی دی. پھر آئندہ ہمارے پاس خراب پیسہ آئے گا تو یہاں تک کھانے بابا کو ہم بڑھا کے بنا دیں گے آپ آئسہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں بھی خانے کعبہ کو ڈھا کر کے ابراہیم خلی اللہ علیہ خاص نے یہاں تک جو بنایا تھا ہم بنا ابراہیمی پر خانے کعبہ کی تعمیر کر دیں بات بڑی اچھی ہے بہت خوبصورت ہے لیکن آپ نے سنایا ایسا لیکن میں ابھی اس کو نکلے کام نہیں کرتا ابھی خانے کعبہ کو نہیں ڈانا کیوں ہم نے ابھی کل بوتوں کو توڑ کر کے خانہ کعبہ سے دیکھا ہے اور یہ ابھی نئے یہ روز ان کو صحیح مانو میں اتنا بڑی معلوم نہیں ہے اگر سارے کام کو دھانے لگیں گے تو کہیں گے تو ان کی نیت کا پتہ اب چل رہا ہے پہلے تو کتوں کو توڑا خود امنہ بالا کے گھر کو توڑ رہی ہے اسی لیے ابھی میں یہ پھیرتا نہیں اس کو اسی حالت پر چھوڑ دیتا ہوں میرے بھائی اس کو کہا جاتا ہے اس آتا آپ میں کسی چیز میں دل دی سے بچنا خوب غوروں کی کر جی. اس کے انجاب اور سوچ سمجھ کر کے اس کے انجان اور نسائش پر غور کر کے فیصلہ کرنا نمبر دو ہے اس کے اقتصاد اقتصاد دوسری چیز اقتصاد اقتصاد کہا جاتا ہے تمام مامانہ رقمہ رقص نہ کرنا نہ, اپنے, ساتھ. نہ اپنے, اپنے, اپنے اپنے قوت سے زیادہ اور نہ تو بالکل بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو روٹی روٹی ووٹی استعمال کیا ہے تو ایسے متوسط انداز سے زندگی اٹھا ہے جس میں نہ تو وکیلی ہو اور نہ تو حضور ختی ہو دونوں پیس کا راستہ اختیار کرنا ہر چیز کے اندر نیانا ربی اختیار کرنا یہاں تک عبادت میں بھی زیادہ روی اختیار کرنا ضروری ہے نمبر تین وہ سمت الحسن ہسن بجلی کی وتل الحسن سمت الحسن کیا ہے اچھے چار چلن نیک لوگوں کا طریقہ اختیار کرنا گڑوں کا بزرگوں کا سوالین کا انتیا کا سہدا کا سواچین کا ان کے جیسے لباس ان کی جیسی صبر سورت ان کے جیسے اتنا بیٹھنا اچھی چار چنل اختیار کرنا کہ کتنی چیزیں ہو گئی تین نمبر ایک تو نمبر دو اختصاد میانا روی اور نمبر تین اچھے چار چنل اختیار کرنا آپ نے فرمایا یہ تینوں چیزیں تو اگا اختصاد نیک اخت چار چنک اللہ رب العظین نے ان کو نقوت کے چوبیس حصوں میں سے ایک حصہ رکھا تھا یونیورت جی کے چوبیس حصوں میں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک حصہ کرا کے رکھا ہے اسی طرح سے تقریباً زندگی کے تمام شعبے میں زندگی کے تمام معاملات میں احمر العام حسم <سلام> جمال کا خیال رکھنے کا ہمیں حکم دیا ہے اور ہمیں شرعی حدود میں رہ کر کے اس دینت اختیار کرنا اور خشم جمال اختیار کرنا ضروری ہے اللہ تعالیٰ ہم سب قبل کے من سینت ہی سمائے اکرکہ الحمد لله لقد صار سلام يا عباد الذين استفى ان الله يهاك اثر القران من يسار الكائنات قدايت خير هيك کے اندر حسن و جمال و احقار نے پھسل کیا ہے اور ان میں بہت ساری تصوفات کے درجے کچھ نے جنار نے پیدا اللہ رب العزت القران کا ترجمہ ہے ولا تجعلنا في سماع غرورات وهي جنانابل ن Hey, لوگوں نے آسمان پیدا کیا آسمان میں سورج آس آسمان کے میں سورج ہوتا اور جتنے ہم نے ستارے بنائے ہیں ہم لوگوں تمہارے دیکھنے کے لیے سینت بنا یہ سینت کی تھی اللہ راتے ہیں کتنا جہاں محاور اور لوگ تھوڑا غور کرو یہ زمین جس پر تم چلتے ہو یہ راستے جس پر تم گزرتے ہو یہ ساری ہریالیاں یہ طرف صدر ہدر یہ کتنے چیز میں کے پھول اور یہ طرح طرح کی چیزیں بھی تمہیں نظر آ رہی ہیں ہم نے اس کو بن رہا ہم نے اس کو زمین کی قیمت کے لیے بنایا ہے تاکہ اس کے ذریعے زمین کو راولہ پخش دی جائے یہاں تک کہ چیرن پور آرمی نے احساس اے لوگوں وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا مَكْنُ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَرَكُوبٌ فِيهَا وَمِنْهَا تَسْتَخْرِجُونَ مَحَاسِنَ بِإِذْنِهِ وَالْفُلْكُ فَتَحَجَرُونَ عَصَامَةَ إِذَا لَمْ تَكُونُوا مُنَاصِرِهِ إِلَّا مَشَقَّ الْأَنْفُسُ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ وَلَطِيفٌ بالغَالِ وَرَحِيمٌ إِذَا تَرَقَّبُوها وَثِيقًا وَيَخْلُقُ مَا رَأَى رَحْمَنٌ عَلِيمٌ اللهُ أكبر الله ربنا مين هي ساميها तक आख़िरी जो 92 ان کے پیدا کرنے کا مقصد اللہ رب العادمی نے اس کو جمال اور دینت ہے اور رونا روح قرار کیا ہے یہ سورت محلے کی آرات ہیں اللہ رب العادمی کو ماتے وہ لوگوں نے چوپائے اللہ نے پیدا کیا ہے چوپاوں کو پیدا کرنے والا اللہ ہے اور اسمارے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے کون سی ان چوپاؤں کے اندر اور ان جانوروں کے اور ان کے چاروں سے تم وہ لباس ایسے موجے ایسے کوٹ ایسے جا ایسی ٹوپنیاں تیار کرتے ہو جس کے ذریعے تم سردی کے موسم میں اپنے آپ کو سردی سے بچاتے ہو اپنے آپ اپنے آپ اپنے, اپنے اندر ان کپڑوں سے گرمی حاصل کرتے ہو سردی سے اپنے آپ کو بچاتے ہو ور تم سی ہاں اور یہ لباس سردی کے لباس تیار کرنے کے علاوہ بھی ان جانوروں کے اندر تمہارے لیے بہت سارے ہیں اسی کے تمہیں سودھ ملتا ہے انہیں جانوروں سے تمہیں دھی ملتا ہے سے تمہیں لسی ملتی ہے اسی سے تمہیں دہی ملتا ہے پتا نہیں کتنی کتنے مرافے ان جانوروں کے اندر اندھا میں رکھا ہے پھر آگے بڑھا کر فرماتے وہ بھی نہ جانوروں کے کتنے ایسے ہیں جن کو صبح کر کے کھاتے ہیں آگے اللہ برباد اور کیا بات ہے وہانوں اور ان چانوڑوں کے ذریعے تمہارے اندر چوان اور جینت ہی پیدا ہوتی ہے جس کے دروازے میں پرکریا بتی ہوں اچھے اچھے کھوڑے پہ مسلم بنے ہوئے پٹے ہوئے ہوں پہل قسم کے سرما موتے خوبصورت جانور تمہیں بچے ہوئے ہو یہ اس کے گھر کی زینت ہوتی ہے پورے معاشرے میں اس کے اسٹر تبسی جاتی ہے کمار یہ جانور جو میں نے پیدا کیے ہیں اس کے اندر بھی تمہارے لیے بہت ہی بڑا جمال ہے خوبصورتی ہے زینتیں ہی خاص طور سے ہی ہو خاص طور سے اس وقت جانوروں کو صبح کرا میں لے کے جاتے ہو اور شام کو سڑک کر کے واپس لاتے ہو ان دونوں وقتوں میں تو خاص طور سے تمہارے پورے محلے میں جیلا اور ری سے سنتی ہے اس کے علاوہ کل خریدار والی نے تمہارے لیے گھوڑے پیدا کیا ہے تمہارے لیے خطروں کو پیدا کیا ہے اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بوٹوں کو پیدا کیا ہے ہے یہ سارے گھوڑے انہیں رسوان نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے جو تھا تاکہ ان کو تو اپنی سواریوں میں استعمال کرو یہ تمہاری سواری کے لیے ہے وہ تین اور پھر انہیں سواری سواریاں خوبصورت گھوڑے خوبصورت خوبصورت کچر جب تمہارے سروازی पर سب رہتے ہیں تو اس سے تمہارے گھر کی رونق کو رونت ہوتی ہے اور قیمت بھی ہوتی ہے رسانی میرے ساتھ آتی ہے یہ سواریوں کے یہ جانوروں یہ سواریاں جانوروں کی میں نے ابھی پیدا کیا ہے ان جانوروں پر سواری کرو وہ تار اور عرمہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ایسی ایسی سواریاں کا انتظام کرے گا اللہ جی جانتا ہے تو ان سواریوں کو سوچ بھی نہیں سکتے قیامت تک آنے والی اتنی سواریاں ہوں ہوگی اللہ ریند کا دو فائدہ اس نے بیان کیا ہے ایک تو دروازے کی قیمت ہوگی تمہاری عزت اور غمت ہوگی اور دوسرے تمہارے سواری کا گے آج بھی دیکھتے ہیں ایک انسان اپنے بھر پر بہترین نے بال و دولت سے روازا ہو بہترین قسم کی گاڑی اور کار خرید کر دے ایک انسان تو اللہ خانہ نے بال و دولت سے روانا ہے بہترین قسم کی چیز موٹر سائیکل خرید لے تو جہاں کھڑی رہتی ہے اس قیمت کی چیز کو سارے لوگ کھڑے ہو کر کے دیکھ لیتے اس کے بعد آگے بڑھتے اگر سادھو سور جائے تو جب تک نگاہ نظر آتی رہے گی تب تک اسی کی سواری پر انسان کی نگاہ ہوتی ہے ہر سوال نے فرمایا یہ تمہارے سواری کے لیے تمہاری قیمت کے لیے ہم نے پیدا کیا ہے اللہ تعالی کا سارے بنائے اسی طرح سے اللہ رب العالمی ہمیں یہ جو ہم بات کرتے ہیں جو زبان استعمال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی زبان میں بھی خسن و جمال پیدا کرنے کا حکم دیا ہے زبان کے اندر بھی خسن و جمال اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اللہ اکبر اتنا خسن و جمال ہوتی ہے ہر چیز کے اندر سیمت ہونی چاہیے پسند ہے لیکن سب کیا جائب ہو دودھ تک ایسا نہ ہو جاؤ نہیں بھائی گل نے کہا کہ جمال اللہ تعالیٰ بہت پسند ہے خود کا نافرمانی کر کے کبھی جو اللہ کو سیمت مقبول نہیں ہوگی اجلاس کا شریعت کی پابندی کا کتاب و سنت کی روشنی میں زیت استعمار کو اللہ تعالیٰ کو پسند لانے کو کوئی غالب यह ہے یہاں تک کہ آپ نے سنا جوتے چپل میں سیمت اختیار کرنا بھی اللہ تعالیٰ کو یہ محت سمان کو استعمال کرتے ہیں جو بہت ہی ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی سمان خسن اور خوبصورتی پیدا کرنے کو بہت ہی زیادہ پسند فرمایا ہے شاخر ان میں یا غسون آسواد ہوں میں لوگ جن کے دلوں کو ان میں یا غصون جو ہوں نرم سمان سات کے ساتھ اپنے میٹھی سماج کو اپنی زمان کو میٹھی بنا کر کے نبی کے کے سامنے بات کرتے ہیں ہند ندی میں سواد اور سوری اللہ یقین جو لوگ ہمارے نبی کے سامنے بیٹھتے ہیں اپنی زبان کو تس رکھتے ہیں اپنی زبان کو نرم رکھتے ہیں اپنی زبان کو میٹھی بناتے ہیں اور اس انداز کچھ انداز ہمارے نبی سے گفتگو کرتے ہیں اللہ کا نفی اللہ اکل ندی نمس اللہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے سپنا کی نعمت کے لیے چن لیا ہے زمان انسان زمان اپنی استعمال صحیح کریں اپنی زمان میں خوبصورتی پیدا کریں اپنی زمان میں نرمی پیدا کریں اپنی زمان کی اصلاح کریں اپنی زمان کو بڑا بنا بنانے لوگوں سے بات کرنے کے لیے دین کے معام میں سینکٹ کے معاملے میں کتاب سنت سامنے آتا ہے اپنی زمان کو ویسے کو بنا لے. اللہ لا ہو گئی جس میں کرتے وقت اپنے بڑوں سے اپنے چھوٹوں سے اپنے سے اپنے بھائیوں سے اپنے ماں باپ سے اپنے بیوی بچوں سے گفتگو کرنے کے وقت اگر انسان اپنے بناؤ اپنی زمان کو خوب خوبصورت بناؤ تو انتر جو کیونکہ سب سے تدریف آواز ہوتی ہے گدھے کی جو اپنی زمان کی سے اتلاع نہ کر سکے اپنی زمان میں وشاس نہ پیدا کر سکے اپنی زمان میں گرمی نہ پیدا کر سکے اللہ تعالیٰ نے ہمارا اس گھے کی طریق کیا ہے اندھا سارا پر تمام لوگوں کو بچائے ادارہ میں آدمی جو بیماروں سے پیپل ادا کرنا جو مسلموں کو ان کے کو ادا کرا دے جو پریشان ہر بھائی اللہ پارا ان کی پریشانیوں کو دور رکھے ادارہ ہم تمام مسلمانوں کو ہمارے شیف رہے اللہ مصطوب ان کی قبر کو دلوں سے بھر دی. ان کی مسرت کرے اللہ کی ترمت نادر کرے ہر ہری فیمت ہرے کا دلکار اور ان کے ساتھیوں کو صحت خرا ام امان رکھے اور ہمیشہ اس کی عبادت کرے اور انہیں ایسے آمار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں جو شریعت کو پسند ہے جو مقاموں کے حق میں بہتر ہو اللہ تعالیٰ ہے جس ملک میں اور رہتے ہیں اللہ تعالیٰ آ کے اب امان کو بان رکھے اور اس کے علاوہ دنیا کے اندر جتنے ممالک ہیں اللعنة على ثماثة في مبالي الدول أمر أماما رب احتفادة رفعه اللهم كل المكمنين والمكمنات والمسلمين والمسلمات عباد الله رحمكم الله إن الله لأمر بالأدل بالإهسان وإن كان بالقربى ونرهى من الفاشان والمنكر والمكي يعدكم لعلكم تذكرون ورقلوا الله يذكركم ودعوه للتنب لكم ونذكر الله تعالى أكبر or otherwise to come on by the path